الحمد للہ سلب والا والا بھی وعدہ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 رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا سألوا عليه وسلموا تسليما سیدی حبیب اللہ اسلام علیک اللہ نور فرمایا نا چیز کا پتا کفارہ ادا کراضر اللہ اسی طرح دور دراز تو دوست لیا آئے لیکن کتاب و بیان جس سے منتظر ہو سکیا اللہ جلہ مجدو کریم ساری ستر پوش جس موضوع سے جناب سامنے باروزات پیش کرانگا عنوان ہے بان نے رسول بارسال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 قرآن مجید فرقان حمید دے یا سری مضمون تو سری مضم، مطلب تو آخذ کرانگا یا اشارات یعنی رہنا قرآن مجید چاہے میں عبارت نس پیش کر چاہے اشارت نس پیش چاہے دلالت نش پیش کرے یعنی بیان با کلام رب اکبر محسوس کرو گے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 اولین و آخرین سابقین و لاحقین سب کے اندر کے بعد صدیق اکبر سا کوئی آہل بیت کے حوالے نال خیر سنیا ہی ہونا ہے موضوع شان صاحب آبا بیت نے اہل بیان لیکن ہوں عجی گل یعنی شدید اکبر بکبر تو قرآن میں رہنا ہے قرآن پاک کے ہی جی جان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 <Sanyebaban>: رسالت دو مانوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صفت رسول ایک شریعت رسول رسالت دو معنوں چ استعمال ہوتا ہے ایک صفت رسول ایک شریعت رسول میں اتے دوسرے معنے چ لے رہا ہوں کہ کیوں؟ کیوں؟ کی رسول اللہ کی رسالت جی آپ کی سفت ہے محافظ نہیں ہو سکتا کیوں دی صفت مبارک تو رسول کی ذات دگاہ بان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بمانا شریعت کا نگاہ پان ہے اب وہ دیں. اے شرف آپ کیوں ملیا ہے رسول دا بان بھی اول آپ بنے نے. آپ دی رسالت یعنی شریعت نگاہبان اول بھی آپ بنے نے یہ شرف آپ کیوں ملے سمجھ آئی اتنا بڑی عزت اور اعزاز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنتے پہ اور پہلے بعد سوکھا بے رسول اللہ نگہ بان نے پہلے عام مقررین حضرات بیان بیان کر دیں کرتے فرما کہ کہ مولا علی مشکل کشاہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات اپنا بستر شریف دیتا اور دمانت سپرد فرمائیاں بھی آت دے دے دیں ہیں اپنی امانت یعنی ایک بیان کا انداز ہوتا ہے نا نبی پاک نے اپنی امانت علی پاک دے سپرد فرمائیے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 جو دو وچ فرق ہے ایوے دو شانا شان وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دنیا دیں امانت لکا کے سپرد رسول اکرم دی ذات خود اللہ یہ کہہ نہیں سکتے ہر لحاظ آخر پینا اللہ دی امانت, ہوئی اللہ دی امانت تو وہ امی امانت دنیا ہے وہ امینے امانت دنیا ہیں شاہ علی نے آخر جی ادھر شان بیان کرنے سے ٹر ٹر جانے ادھر بیان کرنے ٹر ٹر جانے پر اے آ بھائی شان دا یہ مطلب نہیں ہوں کہ کسی بھی گٹا کے تو او دی توہین کر کے دوسرے دی بیان کرو یہ سان نہیں ہوگا اص ہر ایک دی شان اپنے اس کی شان مقام دے مطابق رکھ کے پھر جو کچھ آتا ہے بیان کریں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 اللہ تعالیٰ فرمایا نا فضیلت اس فضیلت کا بھی خیال رکھنا ہے ایک تفریق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ بعض کو مانے یا دوسرا فضیلت جی رب سونے د اس فضیلت نو مد نظر رکھ کے شان بیان کرنے اج نہیں کرتے کہ فضیلت اور درجات جہ رب نے رکھے نے اص مٹا دئیے مننا نے فرق کریے کسے کسے نو کسی نیے کسی نا منیے تصا دار بننے مجرم بننے اور اگر فضیلت دا خیال نہ رکھیے تو ہی مجرم بن دوما چیزاں دا خیال رکھیے تو دے صحابہ جہ امبیا واگوں لہذا یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں لال فرے کو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 ہوں مولا کشار ہوبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت انہوں نے سپرد کیتی اونا او لوگ دن سی رسول اکرم دزاد شریف جیڑی ہے یہ امانت خدا اس دن نگہبان بن کے تناڑ ہو رہے تو نگہبان رسول بن گئے نگہبان رسالت ہونا توجہ حضور دی شریعت اور رسالت دا نگہبان ہونا سب سے پہلے جیڑا کم کسے تو نہیں ہویا اور نہیں سی ہو سکدا اوہی صدیق اکبر پاک نے کیتا ہے اس وقت جب رسول اکرمدہ وصال شریف ہویا نبی دے ہندیاں شریعت دی نگہ بانی پاس خود مصطفیٰ کی تھی خود نبی کی تھی نبی تو بعد پھر سی کے اکبر نے اس وقت کسی صحابی دے اندر ایس طاقت نہیں کسی صحابی بھائی جب حضرت عمر جیسے نہیں سی تو تھلے والے درجے جڑے نے انہوں نے کی گل کری بندہ ہر نبی لکانا عمر اس شان کا مالک بندہ ہزور وصال تو بعد اے حال ہو گیا کہ او اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے فرماند نے اگر کوئی آخ گا محمد فوت ہو گئے نے تو میں قتل کر دوں جنہ شریعت دا اے مسئلہ نہیں سامیا گیا پوری شریعت شریت اے مسئلہ عمر پاک کو سامیا گیا صدمے نے ایسا ایک نٹھال کر دتا ہے کہ عمر پاک ایسی گل کرن لگ پین جیڑی نہیں کرن والی انکار دے اتر گئے کہ نبی فوت ہی نہیں ہوئے اور یہ شریعت کا سری شریع انکار بنتا ہے اگر کلی طور وفات کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا بندہ لیکن عمر پاک صدمے کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اس حالت شریعت گرفت نہیں کیتی شریعت گرفت نہیں کی لیکن اتنا ضرور ہے کہ ریات اور پاسبانی اور نگہبانی کم کرن تو عمر ہو گئے کہ جب ایک مسئلے کی نگاہ داشت نہیں کر سکے تو پوری شریعت بھی کتنے کرنی سی اے صدیق اکبر سن جا اس حال ہاں لیکن دوسرے کا بیان کر ہیں حضرت عثمان حضرت عثمان اٹھ نہیں سکتے لتاں جب بالکل مولا علی سرکار پتہ نہیں آپ اسلے کتنے سن نہ علی سنبھال رہے نہ عثمان سنبھال رہے نہ عمر سنبھال رہے باقی تو ہے ہی سب چھوٹے میں وڈے تینوں کی گل کی وقت حضرت ابو بکربر تھے پڑھنا اس وقت توجہ उस उस وقت حضرت صدیق اکبر نے آیت پڑھی آ دی سمجھ کو نہیں سی بھائی یار اے اسے موقع مولا پہلو اتاری لیکن اس موقع پڑھنا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 تو پھر کیوں پہ اللہ تعالی نے توجہ رسول والی امانت میرے سپرد کی مدینے تک لے گیا وا امت رسول جی آج رسالت والی شریعت والی امانت سپرد کر دیتی ہے تو کیا متحدہ کام توجہ ہے گل تو ہے پکی سب نو مننا پہ سب نو تسلیم کرنا کہ واقعی رسول بھی تکر اللہ تعالی طرفوں ہوئی کسی مخلوق دی طرفوں نہیں ہوں گل سمجھو وچلا راز کی کہ رسول اور رسالت دونوں دی نگاہ بانی ان کیوں دی او لفظ جڑا با آیت پڑھی ہے نا آیت مبارک او دے پہلے لفظ راز تے اسے ہی رہنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا دو کا دوسرا رسول اکرم ن اس ن نا... نا... دو سانسرا دو کا دوسرا یعنی رسو اترم... گل سدقے سمجھا... آہا... جاو سزاد واقعہ بیان پہ ہے غار دار داقع دیاں گلا بیان ہو رہی ہیں لیکن اس لفظ دو کا دوسرا دو کا دوسرا دے بخیر سن دو کا دوسرا کیوں فرمایا اشارہ لانا مقصد سی Necessary. کہ اصل دو نے توجہ دو دے درمیان کوئی تیسرا نہیں دو <planners> نے دو دے درمیان کوئی تیسرا لاش والے سا میں نہ ہوا ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تاں کر کے تاں کر کے رسول اللہ اور رسالت اللہ دونوں کا امین بنے ہیں کیوں کہ رسول کے بعد صرف یہ ہے کوئی تیسرا درمیان میں ہے ہی نہیں لہذا کسی اور سے یہ کام کیسے ممکن تھا اتنے آ جائیں ہوں دو مذہب گل سمجھ ایک مذہب امام غزالی دا اور ایک او مذہب شیخ شایخ اکبر شایخ دا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 غزالی نہ غزالی فرماندن فرمان تو پہلی بار آپ فرماندن مقام نبوت اور مقام صدیقیت قبراہ یعنی <سلام> نبوت <سلام> نبیو لمبے یا مقام نبوت <سلام> توجہ دارا. مقام نبوت اور مقام صدیقیت قبراہ نبوت ر... نبیا نا مقام ہو گیا نا تے صدیقی قبراہ صدیقی اکبر کا مقام ہے آپ فرماندن امام غزالی اِنہ دوما مقامان دے درمیان کوئی ہور مقام نہیں شیخ اکبر فرماندن نہیں مقام ہے او کڑا ہے فرمایا اس کو مقام میں قربت کہتے ہیں کڑا مقام اچھا ہونے اس گالت اختلاف ہو گیا دوما بذرگاندہ ایک نے فرمایا مقام نہیں ایک نے فرمایا مقام لیکن ہے لیکن عجیب اتفاق ہے کہ مقام بھویں آخو نہیں شیخ اکبر فرما نے سانو مقام ہو لیکن رسول اکرم دے درمیان صدیق اکبر دے درمیان جڑا کو نہیں بندہ نہیںدیقی یعنی کوبراہ بھی سدی کے اکبر کو تو استعمال مقام ہے وہ بھی یہ یعنی یہ دا مسئلہ بھی اے اس یہ اُتے تمام تیسرا کوئی نہیں تا بخیا سواد نہیں آیا پیسے گل نو نہ ہو کی فرمایا کالا فرما نبی صاحب ہی جب نبی نے اپنے صاحب سے کہا محفل الغار جب وہ دونوں غار میں تھے نہیں نہیں. تو یزنین دو کا دوسرا فرما آپس اتال ارب ایڈا ہے کہ ہمیشہ دے وچکار کوئی نہیں آ سکتا بس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 اگلے کلام نہیں کرتے کلام صرف نبی سید دمپیاں اور صدیق کے درمیان کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی انہ دے درمیان یہ دو کٹ قرآن مجید پہلے سمجھو، کہ دعویٰ کہ اللہ کے ہاں، رسول نے فرمایا ہوا سہ یو جنہ بچا لیا جائے گا اس جہنم سے الاتقا وہ شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اتقا توجہ ذرا اتقا ایک کونتا ہے متقی پرہیزگار سب تو وقت سب سے بڑا وا سب سے فیس آتے بھی بڑا ہو سب لیکن فیس آتے بڑا نہیں لینا الکا سب سے بڑا پرہیز کا یوتی مالہو یا یوتی مال یا مال اپنا خرچ کرتا ہے یوتی مال مال اپنا عطا کرتا ہے یہ نہیں بتایا کس کو دیتا ہے اگلے میں اشارہ آ گیا تے مال خرچ کرن دا کسے دا احسان نہیں کہ جاوے جد نے انعام کیتا پر تے مال دا انام کسے نہیں کیتا تمام مفسرین دا اتفاق ہے تمام دا اجماع امام جلال الدین شجوتی نے پورا رسالہ اس کے لکھا اور کیتا ہے کہ الکا دل فلام کھڑا ہے تفصیلانے نہب نال ثابت فرمایا کہ یہ صرف سدھی کے اکبر کر یار دوسرے لوگ یہ صرف یہ مطلب نہیں کیونکہ اتنے آیا ال سب تہیزگار اگوں یہ آیا کہ ان کسے مال مالی احسان نہیں چکے انہیں مولا علی اس وا نہیں ہو سکتے کہ مولا علی مال ہی احسان سونے نبی دونوں مولا علی پلے ہی نبی پاک کے گارے اکبر واحد شخصے شخصے کہ نبی پاک, پاک نے فرمایا میں ہر کیسے دا بدلہ چکا دلط غور ہوفسی نب تمام فنون علوم دے ثابت ہویا۔ اللہ! خصوصی سبق نہ یہاں پر امام جلال سیوتی نے اسی کو ثابت کیا کہ یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا صرف یہ الکا سب بڑا پرہیزگار پرہیزگار سمجھ لی سب تو پرہیزگار اس آیت اس سورت کی آخیا گیا ہے دوسرے مقام ت اِنَّا عند اللہ سونا را فرمان اللہ دزدیک سارا تو بہت عزت والا اہ جا سب تا پرہیزگار ظاہر بات امبیاء علیہ السلام بل اتفاق سب تو زیادہ پرہیزگار میں اللہ دی بار گاوے چونہ دی ساریاں تو بات عزتیں ان گلتے کر رہے ہیں نبییاں تو بہات دی سونا رکھ فرماؤدہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سب تو زیادہ جڑا تو ہڈے بچو پرہیزگار ہوئے گا ان امت رسول دی بلکہ ساری متاں گل آ گئی سب مت آ گئی سب تو زیادہ جہرا پرہزگار گا وہی اللہ دان سب تو زیادہ عزت والا ہوئے گا فضیلت والا ہوئے گا شان والا ہوئے گا توجہ دراؤن ادھر قرآن دی آیت نے درسیا سب تو وڈا پرہیدگار امت رسول صرف ایک کوئی ہے جیدہ نام صدیق اکبر عید ناردہ کوئی پرہیدگار ہے نہیں اس آیت نے درسیا اللہ میں ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوئی ہے جڑا سب تو زیادہ وڈا پرہیدگار ہے وردوں میں گلہ نور علاہ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 سمجھنے والے شاہ صاحب کبلا تشریف فرما ان کے درویش بیٹھے ہیں انہوں واسطے الاکبر از ال الکبر الاتقا وکل اتکا اکرم عند اللہ تعالی فل الاکبر اکرم عند اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں منطقی نتیجہ صدیق کے اکبر, اکبر اتکا ہیں, ہیں اور جو اتکا ہو وہ اللہ, اللہ را کے را ہاں را اکرم ہوتا ہے معلوم ہوا صدیق کے سدی کے اکبر اکرم ہے اللہ کے ہاں اور ادھر دعوی کہ نبی دے درمیان تو ابو بکر دے درمیان تیسرا کوئی نہیں یسنین کے لفظوں نے بتایا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 آخر کوئی بابا ورگے پاگل تھوڑے شہباز کلندر ورگے کوئی پاگل تھوڑے داس والی حجویری ورگے کوئی پاگل تھوڑے اور اس پاک میرا ورگے امام غزالی جیسے چار اماموں جیسے بلکہ سارے اماموں جیسے کیوں سکتی کے اکبر کو اتنا مقام دیتے ہیں وہ قرآن کی رمضوں کو جانتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی گل بات سمجھو نا اللہ نے ہاں ویکیا سب تجت بیٹھے کیوں, کیوں سب تو زیادہ عزت اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پرہزگار نبیوں جیسا کوئی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا صدی صدیق اکبر پھر کیوں بات چاہتے ہیں قرآن کی گواہی کے مطابق امت میں اتقا یہی ہیں سب سے زیادہ پرہیزگار یہی ہیں تو جب سب سے زیادہ پرہزگار یہی ہیں تو نبوت کے بعد ہونے لگ ہو گیا دوسرے ہو گیا دوسرے بولو اور جس کو قرآن نے فرما دیا اس کے ایمان پر مر لگا سل میں ایمان محال ہے محال ایمان کھس جانا ادا محال کیونکہ خالق نے فرما دیا اب ادھی کتاب میں ہمیشہ تک رہنے والی اگر یہ کہیں کہ بعد میں ایمان ان کا کھس گیا تو پھر مطلب نکلے گا نعوذ باللہ گواہی پہ دینا توجہ نہیں فرمائی نہیں دوسرا مقام اتنے چڑھ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 صدیق لا غم نہ کر. ان اللہ بے شک اللہ نارے. بے شک اللہ حدرت موسا توجہ اتنے ایک نو لے کے چلے نا. ایک کے چلے نا فرماند نے بے شک اللہ ہمارے ساتھ حضرت انا ربی دین ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اتنا قوم لکھا حساب سے مائے یا میرے رب دسیا انہ لکھاج کا ایک بھی نہیں سن. جنوبی موسا پاک نے دوسرا ہے تیسرا کلا ہے محبوبہ کلہ ہمارے ساتھ ہے پتہ لگے یہ کلا اس کلے تو باہر ہے دوسرا مہر لگ جائے واقس تیسرا نہیں محبوبہ رب میرے اویان کرا کہ پتا لگے جی نبی کا ایمان محفوظ ہے ابو بکر دا بھی جے نبی دے ایمان کا خوسنا محال ہے کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کی سونے نبی فرمایا بے شکار ہوں جملہ سمی آئے ماں جانتے یہ مطلب نہیں اج پھر نہیں دبام دبام سب بھی, کل بھی ہمیشہ واسطے معلوم ہو جا جی نبی کا ایمان محفوظ ہو گیا نبی نے اپنے رلا کے صدیق کا بھی محفوظ کر چڑیا جو ہے پیشاں چل کتنے پیشاں چلیے با وہ یار پیدائش چل تخلیق میں روحوں کی بات تو نہیں کرتا کیونکہ روح مستفیٰ بے مثال جس میں انور شخص کی ہے اللہ تعالی نے کوئی دفنی جی دفنی ہمیشہ ایک تو ہوں آردی رکھ لینا یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے وہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل چ رکھا گیا اتو پھر کھ کے لے گئے شام تو جی مٹی ہوں اتے دفن ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ دفن ہونا تبج قدرت آلے، قدرت آلے جتھوں جتھوں دی مٹی چی جسم کا خمیر تیار اتن انجو سکرم جی دفن خاک شریف اتو اچھا دفن ہوئے تین تینوں پتہ لگ جائے گا دفن پکار مبارک مبارک اکبر تاکہ عمر تیسرا نہ بن جائے جو درمیان میں آیا نہیں بابو بکر نے تھلے تھوڑا جا تاکہ پتا چلے تو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 تاکہ پتہ چلے پیدائش تو لے کے تمام حالات تک ابو بکر نار یہ بچ؟ میرے خیال دے توڑ دے توڑ دے کوئی اپنا جی کو چند ہے کہ میرا ساتھ مستفا دے گلام اس ساتھ دے تو گل غور کرنا تار ادھر ویگ سجنا سونے نبی اللہ الہباد اداس شریک نے دو دے درمیان کسے نو تیسرے نو گوارا نہیں فرمایا تیسرے نو گوارا نہیں فرمایا تیسرے گوارا نہیں فرما لاسال ہولی گل کھول گلو ایک گل کھول تکوا اتکا پرانے تکوا سونے نبی نے فرمایا تکواہ اشارہ فرمایا فرمایا ایتھے اتے ہو دل تکوا کتنا یہ مطلب اصل بچا دل کا ہی ہے قسم کسب نال ہوں محنت جنی تم زیادہ دے اندر لیکن جا اسد کریم تو تکوا سل دل دے دل وحدہ سولہ شریف کام کسی اللہ تبارک و تعالی جو کچھ شان دل نو ویگ کے د ہے؟ ان شکل نہیں سورت نہیں ویک لو وم والے کم مال نہیں ویک لو بلا کن لو اعمالکم وکلوفی روایت اللہ تبارک نہیں <تصفح> یا پھر دل ویخ نیتا ویخ دل کیسا ہے سونا رب پھر دل ویخ جیو دل, دل اچھی اچا ہوں پاک ہوں دل بناو دی باری آئیے سید المبیاد دل مبارک بنایا ہے نبیا کا بنایا صحابہ بنایا اہل بنایا الیا بناؤں مولا جدو نبیا تو بعد سدھی کے اکبر ورگا دل لبائی نہیں تا کر کے ذات نے اس دل نبیا تو بعد جی سجنا میں جو شان صدیق اکبر بیان کر رہا نا مولا علی کا سینا ایک روایت پیش کر دینا مولا علی سونے کی گئی شاہ خلیفہ مقرر کرو فرمانے اگر نبی پاک مقرر کر سرکار نے حضور کر دو نے فرمایا اگر اللہ تعالی تیرے دلانچ خیر ویک گا تو خیر آپ ہی دیکھ لے گا میں مقرر کر دا اگر اللہ کرے دلوں خیر ویکے گا خیر آپ ہی چون کے تھانو دے دے گا پاک علی فرمے نے رب اولا شریک الحمدللہ ساڈر خیر ابو بکر دے سونے نبی فرمایا ابو بکر تو آدے دو آدے دو بہت نہیں بہت روزیاں بہتری عبادت کی وجہ نہیں نکلیا ان شہ بو کل <سؤال> قلبی اللہ تعالی نے اس دل چ کوئی ایج شہ رکھی جی وجہ سب تو اگی نکل سلطان فرماندہ ظاہر جا Son of Lord Nabi Neh لوکی جان مدینے ہوں کہ فقیر میرا دا بہ بہو کہ فکر او میرا بہو در دلا خزینے جہ در ویگ سنگنا جدو اٹھنا کبر سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق اکبر کا ہاتھ مبارک پکڑیا حضرت صدیق پکڑیا اگوں کو بھی آیا حضور فرماندے ابھی جی آ رہے ہیں ایٹاں ایدہ مطلب یہ ہے جبر شریف چون جانے سیکر درمیان کوئی نہیں اس نے یہ فیضب اللہ اکبر ایک آخر जरा तीन चीजा सचा हो गल सचा हो सचा होमल में मतलब गल करे सच्चा उनु करे जे में होई सिद्दीकी जो गल करे ते जे में होई हो ते दिल हाल भी ओदा जो हो جی جے میں اللہ لگی ایمان اہل پاک بھی مخالفت کر خلاف کر کام شرم ای ایک اے صدیق دوسرا معنی صدیق سبھی جیڑا تصدیق کر دیا دلیل نہ منگے المتبادر الگ تصدیق امانہ لکھئے امام جلال الدین سیوتی نے صدیق کو نگہ دینے جیڑا تصدیق کر دیا دلیل نہ منگے سونے نبی کے دو دعویٰ فرمایا ہے بلکہ آپ نے خود فرمایا ہے خود فرمایا میں ایک میرا سچ کیا میرے یار میری وجہ معاف رکھ لو چی رکھ لو کہ نہیں میری وجہ نہ اکبر پاک نے نبی دلیل منگی بغیر نہیں دیکھی سیکھتے جیڑا سچ نو مند باہروں نہ ऐसा बनाया हो या सामने आच तो सिर शायद दिल कबूल ना करे जिमे मेदे मखी तुर जाए मेदा बेकरारे اکھ اک اندر ریت نظرا کھ تر جائے اکھ بے قرار رہن صدیق دا دل حق تو سوا ہمیشہ بے قرار رہتا ہے کسی شہر قبول کرنا گجوجنا یعنی شدید دا دل جی میدا مکھی قبول نہیں کرتا اکھ غیر نو قبول کر دی جنا توجہ نہیں سورما اکھ تیز کرتا ہے یا اک نو اینا کرنا رگڑا ہو جیسے یک جان ہوا سمجھ نہیں لگی وہ سجنا صدیق صدیق صدیق جی ہے دل دیا نہیں ابو بکر دلیل منگی انسدیق ایک گل لکھی سے فتوہ مکیا شریفی سونے اولاد نہیں آربانی فرما ربا کے پتر دیواپ اپنے لوہے معاف دل وی فرمایا اتنے تیرے نام کوئی نہیں بچہ رہ اپنی کانڈ میری کانڈ نہ کنڈ نہ لائی بچہ منتقل فرما دتا گا اس باغ پیر نے وہ جا پیدا ہویا ہے نے پاک کر کے کے دلیل منگی نبی پاک سرکار نے جدو آلمت اپنی نبوت پچھا اسے آلم صدیق اکبر نے رسول دی رسالت پچھانی پچھا چی رکھی سارے لکھتے بچپنے وڈے ہوئے نے تو سکار نے ایلان فرمایا اومدی گھر لئی میں ویس کرنی پاک جدو حرم بن حیان نو ملے ہرم بن نو ملے حرم بن حیان جا کے آخر سلام والن والے السلام یا جا بن حیان ملاقات میں میںرا نام کے آیا میرا میں آپ نے آلام ارواہ کا یاد تو تل گیا عجب راز ہمیشہ سیاح یار جو <محن> <مازم> کے جوڑ کے غور میں ہے کہ یار کی وجہ ہے جدوکار شریف ہوا ہے سارے روپے پہ پیار انوکھا روئے کیوں نہیں بڑھیا اس بھے شاید ہی اک برنے شیخ اکبر فرمان دینے حضرت صدیق اکبر نے پہلو ہی رولے آسی آخری حاج فرمان دینے جہ دون سونے نبی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کسے بندے میں اختیار دیتا ہے ساڑھے والا ہوں نہیں دنیا جو رہنے, بندے نے اللہ وا پسند پسند نہیں حضور نے گل فرمائی سیکبرو اسی حیران حضور نے کسے بندے کی گل کی فرماندن ابو اور سونے نبی نے فرمایا ہوں پھر اے رمز یہ من ہے جدو آ گئی جد آ گئی رو نہ جدو آ گئی رو اس موقع نبی پاک نے گل صدیق اکبر دی اکھ روئی باقی چپ سونے نے فرمایا جدوں آ گئی پھر یہ رونے یہ کبھی نقرا بھی خصوصیت کے لیے آتا ہے یہ بلاغت میں ہے کیونکہ نبی کیوں رکھنا چاہتا سرجا چاہتا رویا دے پھر ساری زندگی امت روے گی تج رو لے ادھر سارے رو گے تصرے دے نہیں رو ایسا ہی چاہیے دا نقطہ اتنا نہ ہو مطلب نہیں نکر ہو سور سمجھنا لکے بہت معرفہ بول دے تو سارے پچھان جان نکرا بولے تو کوئی نہ پچھانے پچھانا پشان جا گیا اوت ہی رو ل سونے کر دیں آ گئی میں ہال آن کی اساں گالکی تیئے اشارے نہ تو رو ہے جدو آ جائے گی پھر نہیں رونا کیوں جے تو اس لے رویا پھر ساری امت روندی رہ جائے گی لہٰذا ابو بکر تو رونا نہیں او روندے رہے تو دھوندہ رہی رون والے پتھرے اندینے دھون والے تھوڑے اندینے رہے ہویا دو کا دوسرا یہ دو نے جنہ دنچکار تیسرا لفظ جن اکشرا میرے ہو سکتی سی اچھا ہاں سونے وقت سارے تشریف لگے سارے تشریف رکو بس ہمیں پانچ منٹ